يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يشرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد قاد فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله من الشيطان وجين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقان یا ایمن تقل وقول محترم سامعین بزرگانی دین نوجوان ساتھیوں دینی ماؤں اور بہنوں یہ آج خطبے کا جو موضوع ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے آفاد کے سامنے دو آئے پڑھی ہیں جن میں ایک آئے گا ای ودین الله تف مع وقولوادی ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور صادقین سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے کسی بھی قوم کی عزت مقام و مرتبہ اور اللہ حرب العمین اسے دوام اور بقا اگر عروج نشیب کرتے ہیں تو اس کے اخلاق چل رہی ہے انسان کے اخلاق جس قوم کے اخلاق جتنے اعلی اور برتن ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی اس قوم کو عزت اور عروج نصیب کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ اللہ تعالی اس کو دنیا میں زیادہ دن تک کی رکھتے ہیں لیکن جہاں انسان جب بھی کسی قوم کے اخلاق میں گراوٹ آ جائے بد اخلاقی کا شکار ہو جائے اور اخلاق کا اخلاق ختم ہو جائے تب اس قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ تو زیادہ دن تک باقی رکھتے ہیں اور نہ اس کو عروج اور ترقی نصیب کرتے ہیں بلکہ اس کا خاتمہ اور اس کا زوال اس کے نصیب میں ہوتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلّم میرے ساتھ میاں اور اسلام نے بڑا زور دیا آپ اگر جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کے بارے فرمایا میں بنوایا رسول وہی رہو الدین دنیا کے کفار مشرقی اہل باطل کتنا بھی ناگوار ان کو گزرے کتنا بھی وہ تمہارے خلاف رکھیں لیکن اللہ نے اپنی نبی کو جو دین لے کر کے بھیجا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام ابھیان اور تمام کو غالب کرے گا اور جو چیز نبی علیہ اللہ کو لے کر کے آئے غلبے کے لیے جنگت اور عروج کے لیے اس میں اخلاق ہسنا ہے نبی علیہ اللا بحثت کا عظیم ترین مقصد بیاں فرمایا اخلاق ہسنا کا اتمام اور آپ نے شاطمایا مصد احمد بن حمل وغیرہ کی روایت اے لوگ ان نما بو اش تو لے او تم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے کہ اخلاق ہسنا کی تکمیل کر دیں اخلاق ہسنا عام ہو جائے ہندما کے ذریعے اللہ رسول میں بڑی عظیم ترین اخلاق کی اہمیت بیان کر کے فرمایا انما نما تو میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق ہسنا کا دنیا کے اندر رواج پا جائے دنیا میں اخلاق ہنسنا عام ہو جائے اور جب اخلاق حسنا عام ہوتے ہیں اور وہ قوم اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاتی ہے دنیا کی ہر قوم کو زوال ہوتا ہے اور اس قوم کو جس کے اخلاق اچھے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو عروج نصیب کرتے ہیں رب العالمین کا دو تو فیصلہ ہے فام وار وہ امام فاسم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو اللہ رب العالمین تمہاری نشانے جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے بارش کے موقع پر پانی میں جو اوپر خسو خاص رہتے ہیں اتنے گرد گبار لکڑی پتے اور خسو خاشاق گاڑی آ جاتے ہیں کہ بسا اوقات اصلی پانی نظر نہیں آتا اللہ کے رخ اللہ نے فرمایا لیکن یاد رکھو وہ جتنے خسو خاص پانی پر رہتے ہیں گرد گبار لکڑی پتے سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے لیکن وہ امام با کاسا لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا لوگوں کو فائدہ دینے والا جو پانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں یہ اللہ قدرا لے کے یب رکھوں گا حل ایسے ہی اللہ تعالیٰ مثال دے کے تمہیں بتاتا ہے باطن بد اخلاق ہمیشہ ختم ہوتے ہیں اہل حق اور اچھے اخلاق والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس امت کے اندر اخلاق ہنسنا کو عام کر دے آج مسلمانوں میں جہاں بڑی خامیاں کمزوریاں آئی ہیں وہیں اخلاق کی بہت بڑی کمی آ گئی ورنہ جب تک مسلمانوں میں اخلاق تھا اپنے اخلاق کے ذریعے پورے دنیا کو زیر کر لیا تھا اخلاق کے ہسنا میں وہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں جن میں سے سب سے پہلی چیز اخلاق حسنہ میں تین ہیں نمبر ایک میرے بھائیو آدمی کے اندر آدمی کی زمان اخلاق ہسنا کا سب سے پہلا اظہار اور پہلا عمل جو ہوتا ہے وہ زبان کی اصلاح ہے نمبر دو اخلاق ہنسنا اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاکر شاہ فرمایا وقول ون سے حسنا اے لوگوں ہمیشہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھی بات کرنا یہی زبان سامنے والے کے دل کو جیت لیتی ہے اگر زبان آپ کی درست ہے تو آپ کے ساتھ زبان کی مٹھاس زبان کے اچھی ہونے کی بنا پر ہر انسان آپ کا مداح آپ کا خیر خاص آپ کی تعریف کرنے والا بن جاتا ہے لیکن یہی زبان انسان کی اگر پیڑھی ہو تو انسان جو ہے لوگوں میں ہزاروں تقوہ پرہیزگاری علم سب کچھ رکھتے ہوئے زبان کی بد ہر زبان کی بری ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے لوگوں کی نگاہ میں اخلاق اور بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے اسی لیے اچھی زبان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے ایک صحابیہ کہنے کے کہ یا رسول اللہ حضرت ابو شریح حامی بن یزید رحم رضی اللہ تعالیٰ آئے جب پورا وقت لے کر کے آئے یہ پورے قوم اور پورے وقت کے سردار تھے نبی علیہ الصلاف شام کے لانے کا اعلان کیا ایک عرصے تک دین سیکھتے رہے جب اچھی طرح سے قوم نے دین سیکھ لیا تو یہ اللہ کے رسول نے ان کو ان کے وطن واپس بھیجنا چاہا کہ آپ لوگ اپنے وطن جائیں اور وہاں دین اور ایمان کی خدمت کریں اور اسلام کی دعوت دیں جب سارے لوگ آن واپس ہونے کے لیے اکٹھا ہوئے تو اللہ کے رسول نے ہر ایک سے پوچھا تمہیں کتنی زمین چاہیے تمہیں اس نے کہا ہمیں اتنی زمین اللہ رسول ہمیں فلا علاقے میں جاؤ کہ زمین تمہیں لینا تمہیں کیا چاہیے ہمیں پلا چیز چاہیے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی بنیادی چیز مانگا اور اللہ کے رسول نے سب دے دیا سب کو دیا. دیا جب سردار کی باری آئی ابو شریح ہانی بن جدید رضی اللہ عنہ کی باری آئی اور کچھ حانی تم کتنی زمین چاہتے ہو کیا چاہتے ہو کہا یا رسول اللہ ہمیں مال و دنیا نہیں چاہیے امن یوز خلونی الجن بس ہمیں ایسا عمل بتا دے جس عمل کی برکت سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں جیسے انہوں نے ارادہ ظاہر کیا آپ ہنسفر فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اص بال اپنی زبان اچھی کر لو تمہاری زبان تمہیں جنت تک پہنچا دے گی میرے حیو زبان نمبر دو اخلاق ہمارے اخلاق اچھے ہوں اسی لیے نبی علیہ سراۃ اسلام نے بڑی تعلیم دی اور خال خل کن ہسن اے لوگ ہمیشہ اے مراد آپ نے نصیحت کیا اے ہمارے امتی وقالكن ناس بخلق حسن جب لوگوں سے ملاقات ہو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو ہمیشہ اچھے اخلاق کا استعمال کرنا ہمارے اخلاق درست ہو جائیں اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من شی ان كياعقرو في ميزان العبد يوم القيامه من خلق حسن اے لوگوں اپنے اخلاق کو اچھے کرو اپنے کیریکٹر اپنے چال چلن اپنے اخلاق کو اگر تم نے اچھا کر لیا تو آپ نے ساتھ مارا اے لوگوں کے کے دن نیکیوں کا جب وزن ہوگا تو نیکیوں کے درازوں میں نیکیوں کے درازوں میں اخلاق ہسنا سے بڑی وزنی چیز کوئی عمل نہیں ہوگا اس کا سے باوزن عمل ہوگا نیکی سب سے زیادہ نیکیوں کے پلرے کو برائی کے پلرے پر غالب کر دینے والا عمل ہوگا وہ اخلاق ہسنا ہے اسی لیے نبی علیہ خان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کے بعد تکوا کے بعد ایک انسان سب سے بڑی نعمت کیا پاتا ہے پنجاب رسول نے فرمایا تک اللہ حسن الحسن سب سے بڑا عمل انسان ایمان کے بعد جو جس کی توفیق ملتی ہے وہ اخلاق ہنسنا ہے میرے بھائیوں ہمارے اخلاق اچھے ہوں نمبر تیس اپنی عزت اپنی پوزیشن اپنے وقار اپنے مشرق اپنی منزلت کو باقی رکھنے کے لیے اخلاق ہتنے میں تیسری چیز ہے جس کی آج بے انتہا ضرورت ہے وہ کیا ہے ہر ہر بات میں آپ کو ہم کو زندگی گزارنا ہے تو انسانوں کے ساتھ گزارنا ہے فرشتوں کے ساتھ نہیں گزارنا ہے یہ سارے آپ کے بھائی انسان ہیں انسان خطاؤں کا غلطیوں کا بھول چوک کا کتنا ہوتا ہے اگر آپ چاہے ہیں کہ آپ دنیا میں عزت کی زندگی گزارے اور اللہ رب العالمین آپ کو عروج ترقی اور آپ کی عزت آپ کو ہے تو سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائیو جو آپ آپس میں کو درگھر کرنا انسانوں بھی زندگی گزارتے ہیں مثال دی جاتی ہے جہاں تانبے کے چند برتن ہوتے ہیں ٹکراتے ہیں تو آواز ضرور آتی ہے کہا جاتا انسان جہاں رہتے ہیں مختلف جس مزاج کے مختلف انداز کے مختلف دل کے ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ نوک چلتی رہتی ہے کوئی سخت مزاج ہوتا ہے کوئی کوئی سخت دل ہوتا ہے کوئی بد ہوتا ہے انہیں میں رہ کر کے اتفاق کے ساتھ رہنا اب کو درگر کرنا ایک دوسرے سے انتقام لینے کے بجائے اگر انسان دوست صحباب میں ساتھیوں میں کسی سے کوئی اجازتی ہو گئی تو میرے بھائیو ایسے موقع کو افغدر گزر کر دینا معاف کر دینا نظر انداز کر دینا انشاء اللہ یہ اخراقہ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے رب العالمین نے فرمایا ون کابین وینا وہ اللہ جو میں نے جنتیں تیار کر رکھی جن متفین کے لیے ان کی بڑی نشانی کیا ہے وہ کبھی گسے کا استعمال نہیں کرتے وہ کا لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اسی لیے میرے بھائیوں آج دنیا میں وہ قوم جس کے اندر ہزار برائیاں ہیں ہزار خرابیاں ہیں دین سے آزاد ہو چکے ہیں مادر پیدر بڑھانا ہو چکے ہیں لیکن نرا ٹکر لے جائیں تو سوری کہہ دیتا ہے دنیا کی سب سے سی قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہے وہ ہم اسلمان جس کے دل میں ایمان ہو جس کے دل میں تقوی ہو جس کے دل میں اللہ کا قرآن ہو جس کے دل میں اللہ اس رسول کی محبت ہو ہمیں ٹکر کسی ہو گئی ابھی ہمیں دیکھتا نہیں دیکھ کے چل دارا تھا کتنی بد اخلاقی ذرا سوچو خندیر کھانے والوں کا طریقہ تو کچھ اور اور ہمارا معاملہ تو کتنی بدخلاقی ہے ہمارے اندر اس بدخلاقی کو دور کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کی بہترین امت بہترین قوم بنے اور آپ کا معاشرہ دنیا میں ایک نمونہ کے طور پر کر کے آئے تو قرآن پاک آئے ول کا زمینہ ول آنا وہ اللہ یوسل بہت زمین پر عمل کرے اسی لیے اللہ اثر ندی رہے جانتے ہیں کہ حضرت آج کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی نے تیئیس سالہ زندگی میں نہیں پیدائش سے لے کر کے وفاق تک آپ کا ریکارڈ رہا کسی سے آپ نے اپنے نفس کے لیے بدلا نہیں دیا والان ہے یا افو ویس تک ساری زندگی درگدر کیا ہے اور معاف کیا ہے ہم کیسے محمد ہی بن سکتے ہیں ہم کیسے نبی سراک شام کے ماننے والے بن سکتے ہیں کہ ہمارا ملاج ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں وہاں کبھی بدلا لینے والے نہیں اور ہم کبھی معاف کرنے والے نہیں ول کا زمین الحیتا ور آسی نانی اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کامیابی اور اس دنیا میں دین اسلام اور نبی کی راہمی شریعت کے غالب غالب ہونے کا فلسفہ بیان کیا فضما رحمت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی مہربانی سے اللہ نے آپ کو بڑا نرم دل بنایا ہے آپ نے عید الکل اگر آپ ست زباب،, زباب سخت مزاج ہوتے تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب کے سب آپ کو چھوڑ کر کے الگ ہو چکے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فشفہ آپ ان سے درگر کریں ان کو معاف کریں وہ شاہر ہوں پھر اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ان کو اپنے مشورے میں شامل کریں اللہ نم نے فرمایا یہ دنیا میں آپ کے کامیابی کا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاق پیدا کر دے ہمیں اللہ تعالی حسن خود سے نواد اکول قولی آدھا اللہ الحمد للہ وکافہ نمبر دو ہمیں ان تمام چیزوں کے ساتھ دوستو جو اچھی عروج ترقی باخلا کسی کے اے؟ اچھے اے؟ قوم کے ہونے کی نشانی اللہ رسول اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ تامل برت ہوا ولا تامل اسمول عمان ہمیشہ ہمیشہ تامل بر تک ہمیشہ لوگوں کو تعاون کیا جائے تکوا پر دین پر فہید گھاری پر شاور اپنی بیوی کا تعاون کرے نیکیوں پر بیوی اپنے شوہر کی تعاون کرے نیکیوں پر باپ اپنی اولاد کی تربیت کرے نیکیوں پر پڑوسی پڑوسی کی مدد کرے نیکیوں پر وہ تام انور تکوا و رات عام انور اس موردوان ہمارے سارے تعلقات سارے روابط اور سارے معاملات جو دوستو ہو وہ اصل میں ہمیشہ تقوا کی بنیاد پر ہو دین کی بنیاد پر ہو دنیاداری کی بنیاد پر نہیں و خبردار برائی کے معاملے میں کسی کی مدد نہیں کرنا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دینا ذرا سوچیں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا کتنی بڑی نیکی اللہ کا سوری ساتھ لوگوں ایک برہم ہے لیکن تین آدمی جنت میں گیا سبحان اللہ ارل گر وہ تکوا لوگ ہمیشہ نیکی کے معاملے میں تیر پر تقوی پر پر ایک دوسرے کو مدد کرنا ضروری ہے اللہ رسول مثال دیتے ہیں ایک درہم ہے معمولی سی شاید آج ایک درہم کی کوئی چیز بھی نہیں ملتی لیکن اللہ رسول کیا فرمایا ایک درہم سے تین آدمیوں کو جنت میں لے کے گیا صاحب نے کہا اللہ رسول وہ کہتے آ نے فرمایا شوہر نے کمایا ایک درہم کمایا بیوی نے محفوظ کیا کبھی ماگنے والا آ گیا مانگنے والا سوہر باہر ہے ڈیوٹی پر عورت جاری گھر میں ہے پردا رسی پاک دامن عورت ہے مانگنے والا فقیر آیا اب فقیر یہاں میں خود نہیں دے پاتی اپنے خادم کو بلایا اور سوہر کے مال سے ایک درہم نکالا اور وہاں لے جا کر کے فقیر کو دے دو رسول نے ساتھ مانا ایک درہم تھا لیکن تینوں چنک لگے سوہر جی. گیا کمانے کی بنا پر اور گئی حفاظت اور امانت داری کے بنا پر اور غلام بیچارہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنی سیخ کی اپنے ارباب کی مدد کیا اچھا دینے میں اٹھایا اور لے جا کر کے فقیر کے ہاتھ مرد دیا اللہ نے اس مدد کی مرکز سے اس غلام کو بھی آقا اور آقائی کے ساتھ میں جنگ میں داخل کر یہ میرے بھائی تمام برد و تکواں ور تمام اسی طرح سے میرے بھائیو جہاں تک ہمیشہ ہاں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو سوارے اچھے اخلاق اچھے چہرے سے کے اور دنیا میں عروج کا جو بہت بڑا ذریعہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے شکل و صورت اپنے وداقان سب ہاتھ رکھیں جن کی سب سے پہلی چیز میرے بھائی زینت ہے اللہ رب آدمی نے فرمایا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ نہائے ہوں گے دلے ہوں گے لیکن خوشبو نہیں لگائیں ہوں گے وہ کی پہنے ہوں گے چلے آئیں گے اور سب سے ادنا درجے کی سلی پر اتارے ہوں گے اور سنے ہو سکتا ہے باہر بیٹھے ہوں گے لیکن یہاں جانے کے بعد جب عصر کی نماز پڑھیں گے اور شام کو دوستوں سے ملنا ہوگا تو کم سے کم پندرہ منٹ ان کو میک اپ کے لیے جائیں گے کو کیسا سوٹ بوٹ نکالا جاتا ہے نمبر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو یا بنی آدم اے آدم چور خود زینتکم عند کل مسجد جب بھی تمہیں نماز پڑھنے کی نوبت آئے بہت اچھی طرح سے مزین ہو جاؤ نائٹی پہن کر کے اللہ کے دربار میں آئے اور دوستوں یہاں سے وعدہ منگ کر کے گیا یہ ہمارا کردار ذرا سوچو کون سی عزت تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا جب اللہ کی دھی ہوئی کی چیز خوشبو لباس کپڑا جوتا چپل ساری نعمتیں اللہ نے دیا ہے لیکن ساری نعمتیں دوستوں کے لیے ہیں اللہ رب العالمین کے نئے پیہے پہن کے چلے آئے اور یہاں تک کھلا ہوا سی نکم ان مسجد اے لوگو تمہاری سینت کا اللہ کے صلی اللہ تمہاری سینت کا سب سے بڑا مستحق تمہارا رب تمہارا خالی کے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے زینت کی چیزیں پیدا میرے لئے کی میرے اسی لیے کتنی بات ہے نبی رہے سراسنگ چلے آ رہے ہی ہیں آپ ایسے ہوئے آپ نے دیکھا ایک آدمی بڑھے بال کو بکھیرے ہوئے یہ بکھرا ہوا یہ بکھرا چلا آ رہا ہے اللہ رسول نے دیکھ رہا اما کا نہا ماں سکوں یہ شیتان کی شکل اللہ بال بکھرے ہوں بال بکھرے ہوں میرے کچھ موت ادھر دہلی کے بال ادھر سب چلے جا رہے ہوں چلے انسان اس کو بڑا ترقی سمجھے فیشن کا ایک دم آ یہ بھی ہے یہ بھی ایک فیشن ہے کہ جمے ہوئے بال بہت بکھر اور کچھ بد بت تو ایسے ہیں سر کے بال کے اوپر بلبل بنے جاتے ہیں بڑا فیصلہ خرگوش کا سب ارے بڑا دس رہو بڑا صاف ارے اللہ نے تمہیں اپنی نافرمانی کے بنا پر انسانیت سے بنا کر کے جانوروں کا تابع بنا دیا کبھی چوہے کا بال کبھی بلبل کا بال کبھی خرگوش کتنا بال اٹھے ہوئے اور بڑا فیصل خر بوڑھا بنر ضروری طریقہ بنا ہے کم کمبا فیشن یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے تو یہ جانور بنا دیا ہے جانوروں کی نقل اٹھا کر کے جانور بن رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری دیہ है دیکھ تو ہے ارے تجھے دیکھ کے تو لال تمہ دیکھ رہی ہے آیا کہ سر بنواتے ہیں کیا یہ شیتان شیتان کی شکل تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے شیتان شیتان شیتان کی شکل تمہیں اچھی لگ رہی ہے اما کا نہو کیا اس کو تیل اور کنگھی نہیں ملا جس سے اپنے بالوں کو ذرا چھٹ کر کے خوش نما بن جاتا اور ہم نے کیا خوش نمائی اللہ رسول نے تیل اور کنگھی کے ذریعے ہم نے اس پورا اور کلکی کے ذریعے خوبصورتی شروع کر دی ایک نے جانوروں کی طرح بالٹی کھیر کر کے اور دوسرے نے داری دیا چھیل چھیل کر کے اور سب چھت کر کے وہ اپنے زینت کو بہا رہا ہے زینت یہ, یہ بھی چاہا یہ شیتان کی شکل تمہیں اچھی لگتی تم لوگوں کو اس کو تیل اور کنگی نہیں ملا جس سے اپنے بالوں کو درست کر لیتا اللہ بہتر پھر تھوڑی دیر کے اندر اسلام زینت چاہتا ہے زینت چاہتا ہے نہ گیروں کی مشابہت پسند کرتا ہے نہ انسانوں کی نہ جانوروں کی اللہ تعالیٰ نے زینت کی چیزیں پیدا کی اس زینت کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مزین کرو اللہ کو یہ پسند ہے اللہ جومال تھوڑی ہی دیر ایک دوسرا نوجوان آیا کہ ہپ بھی والا رہا ہوگا پہنا کپڑا گندا کپڑا اور ہمارے سب سے اچھا کپڑا کون ہے جو رگڑ رگڑ کر کے پرانا ہو کے سفید ہو گیا اور اس میں چاگوں پر دو چار سوراخ اسمبت کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے ذرا سوچو اور اس کا نام ہم نے فیشن دے دیا ہے بس تھوڑے ہی سی جگہ رہ گئی ہے پتہ نہیں جس میں کتنے سوراخ جس پر کپڑوں میں کتنے سوراخ تم ہو گئے کتنے بخار ہو کے نوی رہے سوراسان دیکھ رہی ہے کپڑا میلہ کشیدہ آ رہے پر میلو اما مان نہ سو بہو اتنا میلا کشیدہ گندا کپڑا یہ کیوں پہنا ہے کیا اللہ نے اس کو پانی نہیں دیا اسے صابن نہیں دیا جس سے اپنے کپڑے کو دھل کر کے صاف کر لیتا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ گندا کپڑا پسند ہے نہ پھٹا پرانا بے کار قسم کا فیشن پسند ہے میرے بھائی ہو دین سے انسان اپنے ودا خطا سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے لیکن سو سوچ سو وہ میں تم ہو نہارا تو تمدن میں ہو لوں یہ مسلمان جسے بہتر شرمائیں یہود آج ہماری چکر سور ہمارے لباس ہمارے سوتری کے ہمارے بالوں کی کتنی ہمارا لباس اتنا گر گیا کہ شاید گیروں کے لباس دوسرا اچھے رہتے ہوں گے میرے بھائی کی ضرورت ہے اسی طرح سے ہم راستہ چلتے ہیں سننے وہ آپ اب راستہ چلتے ہو راستے تب ہک اللہ نے پر مقرر کیا ہے با کہ اللہ کا, بندوں کا یہاں تک کہ راستے کا بھی حق ہے سہوے گرہ میں یا رسول اللہ آج تک ہم لوگوں نے ماں باپ کا اللہ کا ہاتھ کو سمجھا تھا لیکن راستہ جو قدموں سے روڈتے ہیں اس کا بھی حق ہمارے اوپر ہے اللہ فرمایا ہاں راستے کا بھی کیا ہے راستے سے تکلیف دے کی اس کو ہٹاؤ نقصان نہ پہنچاؤ راستے میں گزرتے ہوئے لوگوں کو سلام کرو کسی مصیبتہ کی مدد کرو ایسے ساری چیزیں جو ہیں یہ راستے کے حقوق میں سے ہیں اسی لیے حضرت اب ابھرتا السلم رضی اللہ تارا یا یار رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا یہ نہیں پتا ہمیں موت پہلے لے آئے یا آپ کو اس لیے آج ہم دونوں زندہ ہیں طرح ایک عمل بتا دیں اللہ صبح ہمیں کیا ہے کہاں بتائیں جنت میں کیسے چلے جائیں گے ہابا کو ساری فکر جنت کی یا رسول اللہ ابھی جب موقع بہتر ہے زندہ ہیں آپ موجود ہیں ذرا ہمیں بتائیں جنت میں کیسے چلے جائیں گے اللہ سے فرمایا عن امتلادہ تکلیف تحجی تو راستے سے دور کرنا بلا حساب کتاب ہے جنت میں چلا جائے گا آج ہمارا معاملہ راستوں کے ساتھ کیا ہے میرے بھائی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا لحاظ اگر ہم کریں گے تبھی دنیا کی باعث قوم ہم بنیں گے ورنہ وہ زمانے میں محبت سے مشرما ہو کر اور تم خواہ تارق ہو کر اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنائے صالح بنائے واحد بنائے متب سنت بنائے ارحا رالمین ہمیں جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے ارحا عالمین جو بھولے بچے ہیں ان کو ہدایت کو لگا دے عال جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے آوان و انصار کو اللہ تعالیٰ صحت اور آپ سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی بھلا ہو اور خاص طور سے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حسو اللہ, اللہ تعالیٰ ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے الحاظ عالمین ہر آنے والے آفات سے ان سے روک لے الحاظ عالمین ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کا بھلا ہو ملک اور قوم کی بہتری ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھوں کو روک لیں جس میں آپ کی نعراضگی ہو امت کا خسارہ ہو ملک اور وطن کا نقصان ہو یہ رہنالنین ہے جو ہمارے مجاہدین اللہ کے نیت بندے اس وقتے ظالم دنوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرما متحدار امارات کے شہدہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت جنت انہیں کروت کروت جنت نصیب فرما ان کے ماباب کو انہیں مل بدل عطا فرما انہا لعالمین یہ تحالف اور امت اور قوجی جو دنیا میں اس عظیر پر پیغار ہیں ان کی مدد فرما انہیں غلبان ادا فرما اللہ ان کو اور اپنے اچھے کاموں میں استعمال کر لے اللہم اکثر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وعیتائی للقربان وینحالی اسبہ الشائع والمسلمات اللَّهَ کر دون ود کرد رو ورل شا اکبر